اللہ علی محمد سل اللہ سل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین و والسلام وسلام سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہ کل لقد لکھد القمر لا یوم کنسناؤ کما کان حق ہو باد خدا بزرگ توی قصہ مختصر ناظرین و محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری باہر علاق کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سب سے پہلے تو میں ان تمام ای میلز ٹیلی فون کال کا کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے اس پروگرام کو پذیرائی بخشی اس پروگرام کو پسند کیا ہے اللہ رب العزت اسی طرح سے ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی آرا آپ کی پسند کے ساتھ اپنے پروگرامز کو بہتر بنا سکیں روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و وسلم کے حضور ایک صحابی حاضر ہوئے کیا یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں آقا علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے سوال ہے کہ آپ کب سے ہیں لیکن سرکار کے جواب میں عرصے کا تعین پھر بھی نہیں ہو رہا حاقہ سلاط السلام فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی تھا جب آدم اور مٹ... آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے ہم کیا سمجھے حضور کب تھے جب کب بھی نہ تھا جب جب بھی نہ تھا جب تب بھی نہ تھا حضور اس وقت بھی تھے جب آفتاب کی نورخشانیاں نہ تھیں جب محتاب کی ضیا باریاں نہ تھیں جب کلیوں کی تبس مارائیاں نہ تھیں جب قوس و قزا کانیاں نہ تھیں جب چرند و پرند کی پکار نہ تھی جب کروٹے لے ل نہار تھی جب یہ نیلگوں آسمانی شامیانہ نہ تھا جب کوئی ساخی و پیمانہ نہ تھا جب مکین و مکان تھے جب زمین و آسمان تھے شگفتہ گنچوں کی کیاریاں نہ تھیں گلوں کی گلکاریاں نہ تھیں دریاؤں میں روانی نہ تھی کلزم میں جولانی نہ تھی آبشاروں میں ترنم نہ تھا فضاؤں میں تبسم نہ تھا چلتی ہوائیں نہ تھیں معطر فضائیں نہ تھیں جماعت و نباتات نہ تھے انسانات و حیوانات نہ تھے کلیوں میں چٹک نہ تھی خاروں میں کھٹک نہ تھی ستاروں میں چمک نہ تھی بہاروں میں مہک نہ تھی شفیع اللہ نہ تھا روح اللہ نہ تھا خلیل اللہ نہ تھا کلیم اللہ نہ تھا جبرائیلیکل نہ تھے اسرائیل و اسرا فیل نہ تھے جب نہ موت تھی نہ حیات تھی ایک اللہ تھا دوسری محمد کی ذات تھی وہ خلق کرنے والا تھا یہ خلق ہونے والے تھے وہ سانے تھا یہ ان کی صنعت بنا وہ قادر تھا یہ اس کی قدرت بنا وہ قوی تھا یہ اس کی قوت بنا وہ رب العالمین تھا یہ رحمت للعالمین بنا اور وہ لا الہ الا اللہ تھا یہ محمد الرسول اللہ بنا یہ جہاں نور پیمبر نے سجا رکھا ہے یہ جہاں نور پیمبر نے سجا رکھا ہے ورنہ مٹی کے اس امبار میں کیا رکھا ہے ناظرین محترم آج اس اسپیشل ایپیسوڈ میں جو آج ہمارے مہمان ہیں مہمان شخصیت مہمان سناخا کہ الحمدللہ کم و بیش پچھلی تین ساڑھے تین دہائیاں جن کی آکار سلاط و سلام کے ذکر میں وقت نظر آتی ہیں پوری دنیا میں آقا اللاط السلام کی صناح اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان بنی آج ہم اس پروگرام میں بہار ناک کے فارمیٹ کے بالکل عمل مطابق ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے حوالے سے بھی جانیں ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے آج یہ صناخہ کتنی محنتوں کے ساتھ آج اس سمر کو پا رہا ہے کہ جو عقا الصلاۃ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کے سر کا تاج ہے پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا حوالہ اور پہچان حضور کی نعت ہی ہے عالم اسلام کے بلا مبالغہ مشہور و معروف ممتاز محترم اور آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز صناخا الحاج محمد یوسف میمن صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ایک تو آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے بہت شکریہ لگا. یوسف بھائی آغاز کرتے ہیں کس طرح سے آپ کا آغاز ہوا نادخانی کے حوالے سے بسم اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلیم بھائی صلی اللہ علیہ سے پہلے تو میں کیو ٹیلی ویزن کی انتظامیہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک یہ بہت دل چسپ اور دل والا پروگرام ما شاء اللہ جس کا سچی بات یہ تو کافی لوگوں کو انتظار تھا بارنات बारेनाथ के सिलसिले में अलहमदल्ला हाजिर मेरी भी हाजिरी हो रही है नासिफ मैंने पहले भी आ, कई बार क्यों टेलीविजन पे यह आज किया था कि मुझे अब जिंदगी का अपना वो वक्त और वो जमाना बहुत कम कम याद आता है जब नासिफ में नहीं पड़ा करता था अलहमद लाशा हो गया अर्सा हो गया बहुत छोटा था मैं और मुझे याद है कि غالباً چوتھی یا پانچویں جماعتیں میں تھا تو ہمارے یہاں اسکول میں مقابلہ ہوا اسکول میں مقابلہ ہو اور مقابلہ ہوا گانوں کا اچھا گانوں کا مقابلہ ہوا اس میں اس زمانے میں گانا بڑا مشہور ہوا تھا اچھا وہ کہنا تو پھر مناسب نہیں ہے لیکن چونکہ اب گفتگو کی کی ہے تو ایک بھائی وہ کیا کہوں دنیا والوں کیا ہوں میں یہ میں نے گایا تھا اسکول میں اچھا جی بھیا تو وہاں سے ایک شوق بڑھ گیا کہ میں اپنی آواز کا استعمال کر سکتا ہوں نہیں شوق تو بڑا لیکن ہوا یہ کہ اس میں پھر پڑا جی مجھے بڑا سر پہ اٹھایا ہاں جی پہلا نمبر ملا کپ ملا بہت شور مچا لیکن گھر پہ جیسے میں پہنچا بھائی جان بھجی کے بلا ہمارے والدی گرامی محمد حسین غریب ربت اللہ علیہ بڑے خفا ہوئے کہہ کہ تم نے گانا کیسے گایا Allah گانا Allah تمہیں, Allah. تمہیں نہیں گانا چاہیے تھا اگر اپنی آواز کو ہی استعمال کرنا ہے ही. تو بیٹا ناشری شریف پڑھا کرو اچھا بالکل. بالکل واضح کر دی. واضح کر دیا انہوں نے ही. بس وہ دن اور آج کا دن بجان میں ناشری شریف پڑھ رہا ہوں है. اور انشاءاللہ है. ناشری پڑھتے پڑھتے جانا ہے سطح اچھا یہ بتائیے ہوتا یہ ہے کہ جب بچپن میں مقابلوں میں شریک ہوتے ہوئے مسجد میں کچھ ایونٹس آتے ہیں بچہ جا کر پڑھتا ہے ایک کچھ انسپریشن بھی ہوتی ہے کہ فلاں نعت بہت اچھی ہے کسی نے پڑھی ہے نہ یا بچہ اس عمر میں ہوتا ہے کہ جب اپنی تیاری اس کی کچھ نہیں ہوتی ہے تو وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کون سی نات پڑھیں کس کی نات پڑھیں تو کچھ चीज़ علاقے चीज़ میں اچھے پڑھنے والوں کی انسپریشن ہوتی ہے کچھ نات کے افق پر وہ لوگ جو دیکھو بہت, دیکھو بہت دیکھو زیادہ مشہور و معروف ہیں ان کی ایک انسپریشن ہوتی ہے دونوں جگہوں پر کیا انسپریشن تھیں آپ کی قبلا والد صاحب نے بڑی رہنمائی کی میری اچھا ہاں کیونکہ ابدی قبلہ کو شعر و شاعری سے کافی شغف تھا انہوں نے کلام بھی کچھ لکھے ہاں تو یہ کلام ان کا زمانے میں اسٹارٹ میں نے اسی کلام سے دیا تھا ایسا ہو گیا بھیا زمانے ہو گئے وہ کون سا کلام تھا اس کے اگر اندر دو تین اشار ہمیں سنایا اس کے دو شعر میں پیش کرتا ہوں بلکہ ایک ہی شعر پیش کر دیتا ہوں ابھج قبلا نے لکھا تھا حت نہیں, نہیں کوئی تمہاری یار اللہ برم کی حد نہیں کوئی تمہاری یار رشولا بنائی نہیں مطلب یہ اس وقت آپ نے پڑھی اس کے بعد پھر محافل وغیرہ میں نہیں پڑھی یہ میں نے آپ سے نہیں کبھی سنی اچھا پہ جانے شریف کو پڑھے ہوئے ایسا ہو گیا آپ ظاہر ہے زمانے کے ساتھ ساتھ تغیور تبدل ہے جی پڑھنے والوں کے انداز بدلتے گئے سننے والوں کے آہنگ بدلتے گئے تو الحمدللہ میں سے پڑھتا ہوں میں وقت کی مناسبت ہوتی تو پڑھتے ہوں میں وہ کون سے لمحات تھے کہ جب آپ ایک ناخوانی کے افق پر آئے کیا کیا پیچھے اس کی محنت تھی کیا کیا کوششیں اور کابشیں اور کس طرح سے آپ وہ سیڑھیاں چڑھیں ہیں آپ نے پھر شیشلا چلتا گیا چلتا گیا پھر بلکہ اسی زمانے میں اسی زمانے میں آپ کا بجیم صاحب نے پروگرام کیا ہماری شام اچھا بچوں کا بچوں کا پروگرام یہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہوا ٹھیک بہت عرصے کی بات ہے اور یہ غالباً سکسٹی ایٹ کا اینڈ تھا اور سکسٹی نائن ابھی پی ٹی وی کو آئے ہوئے دو تین سال ہوئے تھے بالکل بالکل ہاں تو اس میں پھر ہمداری تالا ناد شریف بچوں کے پروگرام میں میں شرکت کیا کرتا تھا الحمدللہ للہ پھر آہستہ آہستہ چلتا رہا سلسلہ چلتا رہا پھر سیونٹی میں سیونٹی میں پنجاب جانا ہوا اچھا سیونٹی میں پہلی مرتبہ میں گیا تھا ام. پنجاب تو ملتان گئے لاہور گئے وہاں سے پھر دربارے عالیہ موڑا شریف پر وہاں حاضری ہوئی الحمد للہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کامیابی عطا کی ام. چلتا رہا چلتا رہا سلسلہ پھر نائنٹین سیونٹی ایٹ میں چنی کانتس ہوئی ام. ملتان میں اچھا آ, <سؤال> आ, قائدے بلکہ قائدے مدت اسلامیہ حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ علی میں بہت بڑا میں میری حاضری ہوئی آپ کے کانفرنس میں شاید پڑھا تھا لیکن اس کی بازگشت گشت آج تک سننے میں آتی کمری والے کا نظام اور اس کا ایک ردم تھا اور اس پہ تمام لوگ شریک ہو جاتے تھے وہ اگر اس کے دو تین اشار دو کلام دو کلام معروف ہوئے تھے اس میں ایک یہ تھا کملی والے کا نظام اور ایک تھا قائدین سنت کو سلام اچھا ہاں یہ دو کلام تھے تو ایک ایک اس کی بازگشت ہم آج تک سنتے ہیں ہاں جی بھجن جی بھجن وہ ظاہر ہے تقریباً 20-25 لاکھ لوگوں کا استعمال تھا بہت بڑا استعمال کے بعد پھر اتنا بڑا استعمال دیکھا ہی نہیں بھیا ہمارے ناظرین کو سنائیں وہ کون سا کلام تھا تاکہ وہ جو نئی نسل ہے وہ بھی جان لے ہاں وہ سلام کے اثرات تھے اس طرح کے سنت کو سلا دین پہلے سنت کو سلام اہل سنت اور جماعت کو سلاح کئی دین اہلے سنت کو سلام یہ کا سلام اور وہ کملی والے کا کملی والے کا نظام کملی کا نظام اللہ <سؤال> کملی والے کا نظام اللہ اللہ تملی والے کا نظام اللہ اللہ کملی والے کا نظام اللہ اللہ نبی دین نبی پہ جو بھی اپنے تن مندھن کبارے دین نبی پہ جو بھی اپنے تن مندھن کبارے میں شر کے میدان میں لے گا آکاش ہی نام کملی والے کا نظام اللہ ہی اللہ کملی والے کا نظام اللہ ہی اللہ کملی والے کا نظام اللہ ہی اللہ اچھا آپ کے انداز میں ایک انفرادیت ہے یہ انفرادیت کیسے خود حصہ تھی یا کچھ ایڈاپٹ کیا کوئی چیز کسی چیز کو کس طرح سے ویسے تو تسلیم بھائی ہوتا یہ ہے کہ ہر پڑھنے والے کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ انفرادیت ہو ٹھیک ہے اور میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ الحمد للہ کی اپنی اپنی انفرادیت ہے سبھی اپنی اپنی انفرادیت ہے اور میں نے تو شروع سے یہ کوشش کی کہ کسی محفل میں گئے وہاں جا کے کوئی کلام پڑھا کوئی طرز پڑھی اور اس میں دیکھا کہ لوگوں نے شرحا تو کس حد تک شرحا اور خامی رہی آج تو کس حد تک رہی وہ میں خود کیا کرتا تھا اور اب تک کر رہا ہوں اب تک کر رہا ہوں بالکل اور یہ اگر سفر جاری نہیں رہے گا اس طرح تو پھر انسان جو ہے پھر وہ وہ رک جاتا ہے سفر رک جائے گا بالکل وجہ فرمایا آج تو یوں الحمد للہ حت کوشش کرتے کرتے آ, اس حد تک پہنچا ہوں اور آگے پہ سر کر یہ ]ن بات ]ن تو طے ل... ہے کہ جب آپ کو کسی چیز میں کہیں کوئی سملیرٹی نظر آتی ہے یا کہیں کوئی آپ کے سٹائل میں یا آپ کے انداز میں کوئی کسی سے کچھ انشیت نظر آتی ہے یا آپ ایسے لگتا ہے جیسے کاپی کر رہے ہیں تو وہ اس کو اتنی مقبولیت نہیں مل پاتی آپ جب کوئی چیز نئی لے کر آتے ہیں یا کوئی انداز نیا لے کر آتے ہیں اپنا اسٹائل یا ایک جنرل جو آپ کا اسٹائل ہے جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں یا جس طرح عام طور پر پڑھتے ہیں وہی پڑھیں اس سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کا یہ انداز ہے یعنی یہ شروع سے ہی ایسا تھا یا اس میں پھر بیچ میں کوئی تھوڑی تبدیلی بھی آتی گئی نہیں میرا کلام میرا انداز شروع سے ہی اسی طرح ہے ہے شروع اسی طرح البتہ کلام اور طرز تو بدلتی رہی انداز صحیح اچھا بات کرتے ہیں یہ جو ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی اس زندگی کے حوالے سے بھی جانے آپ کے کلاموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ شاء جانے تو نازن الحاظ محمد یوسف ممن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم ان سے بات کریں گے حقاع سلاط اسلام کی نعت ہوگی اور اس کے صدقے سے ان شاء اللہ ساری بات ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے عظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار نات تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے عالم اسلام کے معروف ممتاز محترم اور آپ کے اور ہم سب کے ہر دل عزیز صناختہ الحاج محمد یوسف میمن شاہ یوسف بھائی بہت عرصہ پہلے آپ نے ایک ناک پڑی سو ہے اظہار مدینے والے کا اور اس کی طرز بھی بڑی ایک گل مل جانے والی جیسے ہوتی ہے نہ آپ جی اپیل جی کرنے والی طرز ہوتی ہے جی اس کے اگر چند اشار دہ موسن علی موسن صاحب کا کلام ہے اللہ سو ہے ہار مدینے والے کا نورانی دربار مدینے والے کا نورانی دربار مدینے والے کا نورانی دربار <تصح Federaliffs> مدینے والے کا لے کے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو لے کے چلو اب کو مدینے لے کے چلو میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا ماشاء اللہ اچھا طرز آپ نعت کی انتخاب کی بات کر رہے تھے طرز کی بات کر رہے تھے کیا دیکھتے ہیں انتخاب کرتے ہوئے اگر ہم صرف انتخاب کی بات ابھی کریں کہ انتخاب کلام کیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے رشی الحمدللہ للہ میری آج تک یہ بس عادت اور خصلت ہو گئی ہے کہ جہاں بھی جہاں بھی کوئی نیا کلام کوئی نیا مجموعہ آئے اللہ کا یا مناقب کا تو الحمدللہ میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک اور ایک حد تک ایک حد تک اس میں سے جو کچھ بھی ایسا مواد جسے میں سمجھوں کہ یہ قابل عمل ہے محفلوں کے لیے اسے لکھ لیتا ہوں اور کئی کلام اور کئی اشعار ایسے ہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جنہیں ابھی تک محفلوں میں پڑھنے کا مجھے موقع دیں میلا اچھا اس پر کام کر رہے ہیں الحمد تو اور کتاب پڑھتے ہوئے زیادہ تر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ گویا میں محفل میں پڑھ رہا ہوں ان آشار کو میں محفل میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح طرح ہوتی ہے جی الحمدللہ اور اب لوگوں کی چونکہ سماعت کا اندازہ ہوتا ہے ہم جن جن محفلوں میں جا رہے ہیں جاتے ہیں آ, تو وہ سماج کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ شعر اس نویت کی محفل میں پڑھنے کے لیے ہے فلاں شعر اس نویت کی محفل میں پڑھنے کے لیے ہے تو اس حساب سے الحمدللہ اسی اس جاری ہے اب کون سا کلام آپ سنانا چاہیں گے کلام تو الحمد للہ ابیاس کروں آپ سے کہ, آ, یہ انتخاب کلام کے لیے آپ نے کہا تو بجن میں ذرا سی گزارش کروں گا हुँ. کہ آ, شروع شروع میں آ, بہت دقیق اور دھولے دھولے اشعار پڑھنے کی میں کوشش کرتا تھا لیکن پھر میں نے محفلوں میں اندازہ کیا کہ زیادہ تر ماتل زیادہ تر ماطل میں لوگ ان اشعار کے مطابق نہیں ہوا کرتے تھے بہرحال جو عوامی محافل جو عوامی مافل ہے مشاعرہ ہوا حضرت کے اس پر مولانا سر رضا خاصہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر پر کہ ان کے ابرو نہیں دو پگلوں کی افزائی ہے گئے اب لوگ مشاعرے میں ساری رات مشاعرے میں گزاری اور جہاں تک ہو سکا اشار نوٹ کیے اچھا نوٹ کرنے کے بعد گھر آئے گھر آنے کے بعد ان تمام میرا خیال ہے کوئی دو ڈھائی سو اشار بھیا ہم نوٹ کیے تھے اس جیا اس مشاعرے کے اور اس میں سے میں نے سوچا تھا کہ دس بارہ اشار جو ہیں وہ میں سیدھا سیدھا لکھ لوں گا اور بس وہ ایک مجموعہ گلدستہ سا ہوگا اس اس میں میں چیزیں بہت ساری مل نکل آتی ہیں تو کوئی پینتیس یا اشعار مل گئے واہ اللہ ہوا پر ایسے ایسے اشار کیا بات ہے میں پشکل اس پہ لکھا گیا اس طرح نات محبوب خدا لپے میرے آئی ہے نات محبوبے خدا میں آئی ہے میں نے لکھی نہیں سرکار میں لکھ زندگی موڑ پہ شرم آئی ہے مدینے میں بہار ہے کافی اچھا ہے اس میں اب مجھے بہت پسند ہے کہتا ہے شاید منظر بمبد خزرا ہے میری واہ منظر منظرے گزر ہے میری آنکھوں میں واہ بلا مجھ پہ اتیا قیمت ہے میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوا ہی ہے واہ اچھا طرز کیسے بناتے ہیں یعنی اسی نعت کی طرز لے لیجئے ہر سوہے اظہار مدینے والے کا اس میں ایک ٹیمپو نظر آتا ہے جو اپیل کر لیتا ہے لوگوں کو لوگ ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں آہا. طرز کیسے انتخاب کریں گے کسی کلام اب ابھی طرز بیان یہ قبلہ استاد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علی کی ہے قبلہ اعظم چشتی رحمتہ اللہ علیہ اس طرز کو پڑھا کرتے تھے میں نے سنا میں نے سنا اور بس اس میں ترمیم تو ظاہر ہے استادوں کی طرزوں میں کیسے ترمیم ہو سکتی ہے لیکن یہ کہتا لکھا ان طرزوں کو اپنے انگ میں اپنانے کی کوشش کی ٹھیک ہے نا بھائی جان اب یہی نہ صرف پتا چلا کہ وہ لوگوں کو مل کے پڑھانا ہے لوگوں کو مل کے پڑھوانا ہے آپ تو پھر ظاہر ہے پھر اس طرز میں وہ لوگ تو نہیں پڑھ سکتے ساتھ نہیں ملیں گے تو پھر اس طرز میں پڑھا میں پیش کرتا ہوں بالکل <سؤال> نعت محبوب خدا لبت میرے آئی ہے نعت محبوب خدا لپت میرے آئی ہے میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی ہے حشر میں زلف نبی شانوں پہ لہرائی ہے میں زلف نبی شانوں پہ لہرائی ہے میں کشو دوڑوں کے کوشر پہ گٹا چھائی ہے میں کشو واہ اچھا وہ طرز چینج ہوگی بالکل اچھا موقع دیکھتے موقع دیکھا تو وہ طرز انداز بالکل کیسے پتا چلتا ہے وہ تو جائیں بھائی یہ مشاہدات پر اور تجربات پر منظم ہے یہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں مطلب کون سے مشاہدات کیسے پتہ چلتا ہے نازیم بیٹھے ہیں हाँ. ایک ایک نیا آنے والا کیسے پتہ چلا سکتے یہ میں شروع شروع میں بجن سوچا کرتا تھا جو آپ سوال حاج کرے نا میں تو انہی کی ترجمانی تو کر رہا ہوں جو اب اس وقت شروع شروع والے آپ کو دیکھ رہے ہیں گئے ایک محفل میں گئے بھیا وہاں جا کے بڑی ناصر ٹھیک ہے نیا کلام شاید سے لکھوایا بڑی تغد کے بعد حاصل کیا کلام گئے محفل میں اور پڑھا وہ ہمیں تو بہت پسند تھا لوگوں نے پسند نہ کیا تو پتا چلا کلام تو اپنی جگہ صحیح تھا ترغلط ہو گئی تھی جس طرز میں پڑھنا چاہیے تھا اس طرح میں نہیں پڑھا اب کل جو جاؤں گا نا جس محفل میں بھیا हم. اب اس طرح میں نہیں پڑوں گا ٹھیک ہے اب ترج بدل دی हم. وہاں جا کے پڑھا جا کے پڑھا تو اسے کچھ اندازہ ہو گیا हم. کہ ہاں اب یہ ترج قابل عمل ہے اس کو یا تو مزید فاسٹ کریں یا شلو کریں हم. یہ پھر لوگوں کی سماج پہ منحصر ہے تو الحمدللہ اس طرح اب ابھی مرکھا جاتے ہیں ہم لوگ کو یہ مسئلہ نہیں ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو نباز ہیں محفل کی نب بھانپ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم مجھے یہاں کیا پڑھنا چاہیے اس حساب سے آپ چیز پڑھتے ہیں میں نے آپ کو پارہا دیکھا نہیں نباز تو پہر کیا بھیا کامیابی تو اللہ اور اس کے محبوب کے ہاتھ میں ہے نا سی اور کوشش کی جاتی ہے الحمد للہ اچھا آپ نے ایک کلام پڑھا اپنا ہستی پر ادارہ کچھ خالد محمود خالد ناول کا میں چاہتا ہوں تین چار اشعار ہم یہ سنیں لیکن اس سے پہلے ایک آپ کے چاہنے والے آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کیسے آپ حضرت خیریت سے ہیں الحمد للہ آپ کی الحاج حنیف نازر صاحب بہت معروف اور مشہور شاعر الحمدللہ بہت سی ناطے انہوں نے لکھی میں بھی آپ کے بڑے مدداحوں میں سے ہوں نازی صاحب آپ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور اس کو رونق بخشی یوسف میمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے انہوں نے بہت سے کلام پڑھے ہیں کیا کہے گا یوسف بھائی کے حوالے سے بات کیا کہ یوسف بھائی نہ خانوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں ناک خانوں میں جو خوبی ہونی چاہیے میری طرف میں وہ میں ذرا گناد ہوں پہلے हुँ. کہ ایک تو نہ کہاں کی آواز عمدہ کو سوز ہو نہ جد آویز ہو نہ پڑھتے وقت اتنا زیادہ وہ بیما رہ جائے آپ سمجھ ہی نہ آئے اتنا اتنا چیخے کہ سماعت سے باہر ہو غلط فل درست رکھتا ہو نہ زیادہ طویل نہ ہو کے سامعین اکتاحت محسوس کر لیں हुँ. اور نہ مکہ ضرور پڑے تاکہ شاعر کی حاضری بھی نسل میں لگ سکے بلکہ دوسرا کہ جو شاعر کا ذکر اس کا کلام پھڑنے سے پہلے کرے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ معاوضہ پیدا نہ کرے بلکہ جو نظرانہ ملے اسے خوشگری سے قبول کرے اگر نہ پہنچ سکتا ہو تو اطلاع دے کہ بھائی میں نہیں آ سکتا معاذ کر لے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عموماً لوگ خیال نہیں آتے ایک اور بات بھی ہے کہ نہ صرف تشروف کرتے وقت ماتھے پر بال یا چہرے پر ناگواری کے ساتھ نہ ہوں گھر سے اور خوشی کا احساس ہو جی کیا بات میں جی جب خود نا پڑھ رہا ہو نا جی हुँ. تو سامعین کو مختلف ہیلو بہانوں سے نہ اکسائے کہ بھائی آپ پڑھیں آپ میرا ساتھ دیں بھئی آپ آپ اس کو پڑھے انہیں اچھی بنائے کہ سامعین معبول ہوں اور خود خود ساتھ دے دیں صحیح ممتزمین کو آ, کسی قسم کے خاص کھانے یا پینے کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے بلکہ سنت نفزی کے مطابق افتاہ کرنا چاہیے اچھا اب یہ جو ساری آپ نے خصوصیات ایک ماشاءاللہ آپ نے بتائیں اور ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی ایک سیکھنے کا موقع ملا بھائی کو آپ نے کیسا پایا لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے بہرحال اپنا ہستی پر ادارہ کچھ نہیں اس کے چند شارد محمود خالد ہیں کہ ہستی پر اجارہ کچھ نہیں वाँ. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں شگنی کا ہے ہمارا کچھ نہیں بیچتے خود کو نبی کے نام پر بیچ دے خود کو نبی کے نام پے ایسے سودے میں سارا گزارا کچھ نہیں ایسے سادے میں خسارہ کچھ نہیں پہ جو, بارا، ان جو بارا انہی کی دین تھے ان پی انہیں پشیم ہوں کے بارہ کے بارہ کچھ نہیں آ میں پشیمہ ہوں کے بارہ کچھ نہیں دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھنا واہ مدینہ مدینہ دیکھنا مدینہ دیکھنا مدینہ دیکھنا مدینہ دیکھنا آہ, سوالے. سوالے. مدینہ دیکھ دیکھنا ہو تو دیکھنا ہو تو دیکھنا ہو تو پدینہ دیکھنا کشرے شاہی کا نظارہ کچھ نہیں شری شاہی کا نظارہ کچھ نہیں اشار کافی ہے جی اس کلام کے لیکن پانچواں شیر پانچواں شیر جو سرکار کی حال کی نیز سے لکھا جاتا ہے اس طرح لکھا کہ جو ہے منگتا جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا جو ہے منگتا مصطفی عل کا جی تسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں, نہیں جیت سیکھی ہے وہ ہارا کچھ نہیں سبنی کا ہے ہمارا کچھ نہیں فیصلہ wow. خالد یہ پور ہے یہ پُران کا جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں کچھ نہیں اچھا اللہ الحاظ حریف نازش صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر لائن پر تشریف فرما ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی لائن ڈراپ ہو گئی تھی یوسف میمن صاحب میں آپ نے جو خصوصیات گنوائی ہیں آپ کس طرح سے یوسف بھائی کو دیکھتے ہیں اس کی اپلیکیشن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری خصوصیات اور کچھ اور بھی رہ گئی ہوں جو میں ذکر نہیں کر سکا وہ ساری کی ساری خصوصیات ہماری یوسف بھائی میں موجود ہے ماشاءاللہ اللہ جی سب جتنے ہمارے سناخان ہیں ان میں سے اس پائے کا اور اس میں یار کا اور سناخان کو نہیں جو ناخ کا چناؤ بھی اپنے سوچ بوجھ سے ایسا کرے اور پھر اس کو پتا ہوتا ہے یوسف بھائی کو کہ یہ شیر جو ہے یہ ناط کی جان ہے اور شاعر بھی بالکل وہی شیر کو اپنی فمجھ رہا ہوتا ہے وہ شاعر کی, ایسے کی ایسے سوچ کو حاصلات ہے اور میں نے کی وجہ سے کلام لکھا ہے हم. تو آپ اندازہ شاید کا بھی کتنا خوش ہوتا ہے جانتا ہے نعت کیا ہے اور کی پڑھنی ہے اور کیا کیا چناؤ کرنا ہے آپ کے نازر صاحب آپ کے بہت سے کلام بہت سے ناتخانوں نے پڑھے بہت مشہور کلام ہوئے بڑے مقبول ہوئے یوسف میمن صاحب نے پڑھا کئی ایسے بھی ہیں کہ جو کئی ایک کلام کوئی بھی لیا جا سکتا ہے جو کئی ناگ نے پڑھا یوسف میمن صاحب نے پڑھا تو کیسا مطلب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیا فرق کیا ہے بتانوں نے فرق ہے کہ ایک تو یہ تلفظ کا جو صحیح ادائیگی کا طریقہ ہے اور جس جگہ پر انہوں نے زور لگانا ہے تو وہاں پر زور لگاتے ہیں صحیح اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا انداز جو پڑھنے کا ہے یہ سب سے منفرد ہے صحیح نہ زیادہ تیز ہے نہ اتنا دھیما Hmm. تو یہ ایک معیار آتا ہے یہ تو ایک کیا کہیں گے کہ انہوں نے صحیح اور ان کی کاپی کر رہے ہیں انہوں نے کبھی کسی کاپی نہیں کی بڑی محبت آپ کی بڑی نوازش حنیف ناز صاحب معروف مقبول شاعر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے الحاظ یوسف میمن صاحب نے ان کے کئی کلام پڑھے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن ایک مختصر سوقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے نازیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار ناتھ تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر عزیز صناخوا الحاج محمد یوسف میمن صاحب حمیف ناز صاحب لائن پر تھے اور آپ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ان کا ایک ظاہر کنویں جناس کا چل آپ نے پڑھا جی ہاں اس کے اگر دو تین پہلے تو میں قبلہ علف ناجر صاحب کا ممنون ہوں اور متشکر ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایسی ایسی خصوصیات سے آگاہ کیا مجھے میں کوئی نہیں تھا سارے بزرگ آدمی جھوٹ تو نہیں بولے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے بہت خوشی کا ہم نے قبلہ علف ناجی صاحب اللہ تعالیٰ سرابت رکھے ظاہر کنویں جینا آج چل یہ ناشرف مدینہ پاک میں مجھے لکھوائی تھی اچھا ہاں الحمدللہ للہ اچھا کبلا نازیز قادر صاحب نے یہ ناشرف لکھوائی تھی کئی دہروں میں کئی طرزوں میں میں نے پڑھا لیکن ایک جو طرز مجھے پسند ہے استاد خالد محمود کی طرز میں پڑھ دیا پھر اسی میں پڑھا بسم اللہ لکھا انہوں نے اس طرح کنا چل ظاہر کنویں جناستا چل دیکھ آیا ہے کہاں چل, چل جیسے جی چاہے جہاں مدینہ ہے یہاں آہستہ چل دوارد. یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ ہیں ملک ستر ہزار آہا. کیا با? حاضری ستر ہزار قدسیوں کے درمیاں آہستہ چل قدسیوں کے درمیاں آہستہ چل باریکاہے आहिस्ता बोले। सब कुछ जाएगा आहिस्ता चले चल। बड़े अच्छा पीछे इस तरह लिखा की देख लू جی بھر کے شہر مصطفیٰ دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ میرے میرے کارواں چل, چل جالیوں کے شام جیوں کے شام میں جلدی نا وہ ہے نازش مہربان آہستہ چل. چل دیکھ آیا کتنے شورا کا کلام پڑھا اس اتنے عرصے میں ناپ کی ناد جو کم و بیش تین, تین چار دہائیوں پر محیط ہے بہت سے شورا کے کلام پڑھے گرو کو سیدھا چیدھا نام قبلا استاد خالد محمود صاحب کی زیادہ شاعر پڑی اس کے بعد قبلات نازی صاحب قبلات حفیظ طائب صاحب استاد اعظم چشتی صاحب محمد علی ظہوری صاحب عبد الستان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئین بزرگوں کے الحمدللہ کافی کلام اور میں نے اصل امکان کوشش یہ تھی آپ کے کئی غیر معروف شعرا ہیں ٹھیک کئی غیر معروف شعرا ہیں میں نے دیکھا ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی کوئی پڑھتا نہیں ہے پھر ان کی بھی اپنی کوئی ایسی کوشش یا کاوش نہیں ہوتی کہ ہمارے کلام پڑھے جائیں لیکن چونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے الحمد للہ ان میں عبدالمحمد یختہ صاحب ہیں بھائی علیم الدین علیم ہے قبلہ صوفی صوفی جامع صاحب ہیں جامع صاحب صوفی عثمان جامی صاحب اسی طرح دردی صاحب ہیں الحمدللہ للہ قدیل بیکا نیری ہے ماشاء اللہ کافی شعرا کو الحمد للہ اشرح کی خالد محمود خالد صاحب کا نام میں نے آپ سے جب بھی سنا کسی پروگرام میں ہو یا آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آپ ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ استاد خالد محمود ہیں استاد خالد محمود صاحب یہ ان کا کرم ہے الحمدللہ للہ کہ انہوں نے مجھے دین نے قبول کیا ہوا ہاں یہ ان کی مہربانی ہے ورنہ استاد بہت مشروف اور ظاہر ہے ان کی اپنی آ, طبیعت کی علالت بھی کی مصروفیات بھی ہیں ان کی اس کے باوجود الحمدللہ اور استاد او خالد محمود کئی لحاظ سے استاد ہیں hmm. صرف آ, لکھنے کی حد تک نہیں hmm. آ, پڑھنے کی حد تک بھی اور انہوں نے آ, مطلب یہ ہے کہ شاید بہت کم لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ ماشاء استاد خالد محمود جو ہیں ان کو سوروں پر سوروں پر بہت الحمدللہ للہ عبور حاصل ہے ہم نے سنا ہے کہ جیسا وقت ہوتا تھا اس وقت کے مطابق وہ اس راگ میں پڑھتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے استاد خالد محمود ہے بڑا ایک وقت ہم نے دیکھا اب تو خیر وہ اپنی علالت طبا کی وجہ سے زیادہ آنا جانا نہیں ہے استاد کا لیکن الحمد للہ بڑا الحضر کا ایک الحضرت کا کلام زمین و زمان شور آفاق کلام کیا آپ نے اس کو میں نے دیکھا محافل میں کئی طرزوں میں پڑھتے ہیں اس پر اور وہ ایک بڑا ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے وہ کس طرح حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار اور خاص کر یہ میں نے بہت تیزی سے پڑھنے کی کوشش زمین کی و زمان, زمان, زمان اللہ اکبر اور زیادہ تر اس کلام کو میں نے بطور گرا پڑا علازرت رحمت العلق اس کلام کو مثال کے طور پہ پڑھے ہیں آپ کے مثال مثال جو گدے کو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھو جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ وہ آر زمین و زمان زمین و جمع تمہارے لیے مکینوں مکھان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زما تمہارے لیے بدن میں جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جناب چمن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن, می می می پبن پبن میں دلہن کبافی کبافی کٹا کر جنا میں چمن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سجائے مگن پہ ایسے منن یہ امن وما تمہارے لیے واہ کیا کہتے ہیں سباب سباب, سباب چلے پھلے پھول لے کے دن ہو بھلے شباب شباب کھلے کے دن ہو بھلے سبا وہ چلے بادے وہ پھول کھلے کے دیہوں بل ماں کے تلے شنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے ایک وہ در ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا ایک وہ در कोई शवाली न गया और एक ये धर है کبھی خالی نہ دیا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دیتی نور کا نور دن دونا تیرا دے دل سدکا نور کا نور دن دونا تیرا دے دال کا بہت خوب بہت خوب بہت خوب اچھا آپ جب ناط میں بہت زیادہ شریک ہونے لگے محافل میں تو کون کون سے ایسے قابل ذکر لوگ تھے کہ جو اس وقت ناگ کے فق پر بہت نمایاں لوگ تھے اور جن کو آپ دیکھتے تھے پڑھتا ہوا لوگ بہت انہیں پسند کرتے تھے شرشو کے تو بھائی جان سنا کہتے تھے ہم لوگ چشتی سفی محمد علی ظہوری استاد مجرکولہ ٹھیک ہے صاحب ان کو سنتے تھے کہ ہاں بھائی یہ بہت بڑے ناکما ہیں ٹھیک ہے کراچی میں اس طرح پبلا استاد خالد جمع صاحب ہوا کرتے الحمد للہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برقت ادیب رائے پوری صاحب سکندر لکھنوی صاحب قمر الدین انجم صاحب بہت بڑے شاہباز ہوا کرتے تھے ملیر میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں بہت پرانی بات کر رہا ہوں بھائی یہ کراچی میں تھے ٹھیک ہے نا ابیرو بٹی صاحب کلیم سرور عبد الوید رحمانی ایسا یہ افوک پہ تھے اس زمانے میں صحیح اسی طرح اب کراچی میں میرے ہماشروں میری لیول کے جو تھے دھاخواں میں جو الحمد للہ ہاں تو اس میں بھائی شدیق اسماعیل قاری بائی ہیں بھائی بھی بعد میں آئے سا میں آئے خوشی بھائی اچھا ہاں تو الحمد ہم لوگ اس زمانے میں ہم نہ یہ ایک ہلکا تھا یہ ایک محاصرین گا بالکل بالکل اچھا بندش بندش کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ خاص فن جس کو آپ نے پھر آگے لیا اور بہت اچھے طریقے سے پہلے بھی پروگرام میں ذکر ہوا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں انٹرنیشنل لات ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں اور بہت خوبصورت محافل کا انعقاد ہر سال تمام یو کے میں کیا کرتے ہیں میں ان سے بات آپ کی کراتا ہوں قاری جاوید اختر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ تعالی قاری صاحب, صاحب کیسے ہیں آپ خرید سے الحمد للہ, الحمد للہ. ہیں الحمد الحمدللہ اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک ہے الحمد آپ قاری صاحب وہاں انٹرنیشنل لات ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں اور یو کے پروگرامز آپ آرگنائز کرتے ہیں تمام اور یہ شرف آپ کو حاصل ہوتا ہے یوسف محمد صاحب سے آپ کا ایک دیرینہ تعلق ہے کیا کہیں گے جی جی یوسف محمد صاحب واسین سے ایک کافی اچھے سے تعلق ہے ہم نے نائنٹی سکس میں محفل کا یہاں پہ جو انٹرنیشنل سطح پہ پہلی محفل جو ہوئی تو اس کے بعد جلدی دوسرے سال ہی یوسف میمن صاحب سے ہم نے رابطہ کیا اور یہ ہمارے پروگرام میں تشریف ان کے ساتھ پاکستان کے ایک خوف مشہور صنافانہ محمد سلیق اسمائیل صاحب وہ بھی تشریف لائن تو اس وقت سے لے کے اب تک غالبی صفحہ ہماری تیرہویں سالانہ محفلات ہونی ہے تو اس وقت سے لے کر گیارہ بارہ سال کے تقریباً یوسف بھائی جو ہیں وہ آ, ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں ہمیں ہاتھ ساتھ تکلیف دیتے ہیں اور یہ تشریف لاتے ہیں हुँ. تو اوور ان کا یہ ہے جی کہ ان کا ایک سبھی حضور کے اسنا جو ہیں وہ ہماری سراقوں بھی ہیں لیکن ان کا ایک اپنا مقام ہے میں کافی عرصے سے بلکہ بہت زیادہ سے ان, انہیں آ, ویڈیو کے تھرو آڈیو کے تھرو تو سنتے ہی رہے ہیں ہم اور بڑی یہ خواہش تھی کہ کبھی زندگی میں ان سے ملاقات نہیں ہوگی اور اللہ نے کیا کہ ان سے بھی ہوئی صحیح اچھا ویژن پاری آ... آ... صاحب ٹیلی آ... ویژن کے حوالے سے تو ہم ان کی مقبولیت دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر کئی ممالک میں فون کالز بھی ان کے لیے جس طرح آتی ہیں پسندیدی کا لوگ اظہار کرتے ہیں ان کے منفرد انداز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ تو مطلب میں پاکستان میں ہم نے دیکھا انٹرنیشنل سطح پر کس طرح سے عوامی محافل میں ان کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے جتنے بھی آگے محافل بڑی بڑی جہاں سے بھی اس شہر میں ہوتی ہیں ہلو ہلو میرے خیال لائن کاری صاحب کی ڈراپ ہو گئی ہے ہم بات کر رہے تھے بندش کے حوالے سے بندی آزم چشتی صاحب ظہوری صاحب اور ایک ایک نات کو کئی کئی گھنٹے پڑھنا اور اسی میں گرا بندی کرتے جانا پھر افتر قریشی صاحب اس فن کو آگے لے کر آئے اور ایک دو نام اگر میں بھول رہا ہوں اس پہ آپ ایک نمایاں نام ہیں جنہوں نے بندش کو جو ہے وہ رواج دیا اور اس کو ایک نیا آہنگ بھی دیا اس حوالے سے ہم بات کریں خاری صاحب ایک دفعہ پھر لائن پر ہیں السلام علیکم تو کچھ سگنل کی پرابلم ہوگی تھی تو تصویر جی. بھائی میں آج یہ کہ بہت کم کوئی ایسی نسل ہوگی یو کے میں کہ جس میں الحاظ محمد یوسرف میمن ساف جاؤں ان کی شرکت نہیں ہوتی ہے <تصح> اور تقریباً وہی وہ میں آپ کو بتایا نا کہ oui. یہ بارہ سال سے متوادر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ بھی ایک پسندیدہ ان کی مقبولیت میں ان کے پروگرام میں کوئی کمی موسٹر نہیں ہوئی الحمدللہ للہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ کہہ لیں انیس بیس کا فرق وہ اگر ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اسٹل ان کی ڈیمانڈ آپ بھی موجود ہے آپ ہماری نسل مطلب ہے کہ جو پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں اس میں یوسف بھائی کو ان کا جو نام ہے وہ تقریباً پروگرام جتنے لوگ لے رہے ہیں سارے فہرست ہیں اور ساتھ ساتھ اصل میں ان کا یہ بھی ایک بڑا اہم بات جو ہے وہ ان میں وہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک اچھے جہاں ایک اچھے فناخان ہیں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں وہاں وہاں ان کا یہ بھی ہے کہ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں یہ بہت مطلب کہ ان میں پیار محبت اور یہ جو ان میں خوبی پائی جاتی ہے اپنا تسلیم بھائی یہ بہت بڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی کامیابی کا بھی ایک راز ہے بہت لوگ اس وجہ سے بھی انہیں پسند کرتے ہیں کہ بہت خلوص پیار سے اور محبت کرتے اپنے دوستوں سے یہ پیش آتے ہیں اپنے چاہنے والے سے پیش آتے ہیں صحیح تو اپنا تقریبا اس وقت میں آپ کو دس منٹ بعد میں کو بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی نوازش کاری جاوید اختر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر لائن پر موجود تھے اور آپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے انہوں نے جو ذکر کیا ہم نے بھی دیکھا وعدہ خلافی اور کوشش یہ کرنا جہاں پروگرام دیا ہے وہاں پر پہنچنا آپ کی خاص بات مدین شیف بھی جانا تو وہاں پر اپنے ان دوست احباب کو کہ شاید جہاں ہر آدمی جا کر ان کو یاد نہ رکھتا ہو کوئی چائے والا ہے کوئی ایک بہت غریب محافل میں آنے والا اس کو یاد رکھنا الحمد للہ وہاں پر بھی وہاں سے خط لکھ دینا اور وہ بڑی چیز ہوتی ہے کیسے یہ مطلب اس محبت کا انداز کی علم علم علم دلی کیا دلی کہیں بھائی یہ ہمارے والد صاحب کے بنا ربۃ اللہ علیہ ابھی کبن کا ہمارے نشان ہوا ٹھیک انیس سو ستر میں وشال ہوا اباد قلعہ کا تو اباجلہ فرمایا کرتے تھے وہ زمانے میں الحمد میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا سلسلہ میرا تو فرماتے تھے کہ دیکھو بیٹا دو باتوں کا خیال رکھنا ایک تو وعدہ خلافی نہ ہو نمبر دو فیس مقرر نہیں کرنی کہیں آنے جانے کی صحیح ٹھیک ہے نا صحیح بس یار زیادہ سے زیادہ کرایہ وغیرہ وہ بات کوئی مسئلہ نہیں لیکن فیس مقرر نہیں کرنی آپ نے الحمد ٹھیک ہے صحیح تو آج تک نہ مقرر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ کبھی کی اور مدینہ پاک کا سرکار کے دیار کا وزو کے دربار میں حاضری کا جہاں تک تعلق ہے اللہ کے نبی نے بڑا کرم کیا ہوا ہے بھیا بڑا کرم کیا ہوا ہے الحمدللہ سارے بچوں کی حاضری ہوتی رہتی ہے اللہ کے محبوب خدا جانے کتنی مرتبہ بلا چکے میں نے تو گنا ہی نہیں آج تک اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کتنی, کتنی مرتبہ حاضری ہو چکی صحیح مدینہ پاک جانے کے بعد میں محفل نہیں کرتا کسی محفل میں شرکت نہیں کرتا ٹھیک کسی محفل میں میں وہاں شرکت نہیں کرتا کیا سوچ ہوتی ہے صرف بس سوچ یہی ہوتی ہے کہ سارا سال سرکار کے دیا میں حاضری کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ حضور مدینے بولا لو مدینے بولا لو مدینے بلا لو آ گئے مدینے سرکار کے قدموں میں حاضری ہو گئی بس ٹھیک ہے حضور کے گمبت کا زیارت کریں حضور کے مینار کے دیدار کریں وہاں کی گلیوں میں گھومے الحمد للہ وہی نا تو اپنی وہی لے باجن جاری رہتا ہے اچھا میں پہلے میں نہیں جاتا لیکن پھر جو جو لوگ یاد آتے یہاں سے جاتے ہوئے بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار جا رہے ہو سلام سلامت کرنا کہنا حضور ہمیں بھی طلب فرمائے ٹھیک ہے نا میں ان کا سلام سلامت کرتا ہوں ان کے لیے درخواست پیش کرتا ہوں اور نشانی کے طور پر خط لکھ دیتا ہوں دو لفظ کے یہاں بھی کہ آپ کی بھی دعا کر رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا الحمد للہ جو جو مجھے یاد آتے رہتے ہیں ان کو خطوط بیچتا ہوں اور کی مجھے میں لے کیا بات سبحان اللہ ناظرین الحاج محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان سے بات بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ ان کی ناطے بھی آپ کو سنوائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں محمد, محمد, محمد تاظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار ناتھ تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج محمد یوسف میمن صاحب یوسف بھائی کتنے ممالک میں جانا ہوا کئی ممالک میں ویم جانا ہوا سب سے پہلے سب سے پہلے تو نبی پا کے دربار میں حاضری الحمد للہ اس کے بعد پھر نائنٹی ون میں گیا امریکہ امریکہ جانا ہوا پھر موریشس ساؤت افریقہ کیمیا بوکسوانا بوپوسوانا لیسوٹو یہ سب افر... افریقہ افریق افریق افریق کے یہ چھوٹے ممالک ہیں ہندوستان جانا ہوا عرب اب کئی وہاں شہروں ملکوں میں جانے کی حاضری ہوئی بحرین دوہا قطر انگلینڈ جانا ہوا ناروے فرانس بیلجیم سوئزرلینڈ ہالینڈ بس یہی جو یاد آ رہے ہیں صحیح کہنا شروع تک چانے والے تو اور جگہ اچھا اب ایک کلام سے پھر اس کے ساتھ جڑتے گئے پھر ایک تیسرا کلام پھر اس کے ساتھ چوتھا کلام پھر واپس پلٹ کے آتے رہے اس کے لیے کچھ بنیادی خصوصیات کیا چاہیے ہوتی ہیں ضروری کیا ایک تو مطالعہ ظاہر بات ہے وہ نظر بھی آتا ہے مطالعہ ہونا چاہیے بنیادی بات مطالعہ یہ بھیا ٹھیک پھر سر کا بھی انداز ہونا چاہیے اس کو کس طرح سے سر نے اس گرا کو لینا ہے ٹھیک ہاں ورنہ تو کلام جو ہے وہ نہیں چاہے گا بھیا جیسے آپ نے آپ کا ایک بہت ہی جو شور آفاق کلام ہوا کہ شاید ہی کوئی ایسی محفل ہو جائے اس کی فرمائش نہ ہوتی ہو میری کملی والے کی شادی اگر اس کے چلنا پیش کرے اسی گرا کے ساتھ میں چاہتا ہوں بہتر بسم اللہ. اب میرے کمی والے کی آر نرالی اس کلام میں باجان اتنی گراج سے گرنے مکمل نہیں ہو نہیں ہو سکتی <laughs> خاص کر اس میں. جو لکھا گیا جی وہ قسم کی गिरा قسم کی پانچ کی گرا پڑھتے ہیں ہاں پانچ کی گرا ہے اچھا وہ کیا ہے پانچ کی گرا اصل یہ ہے عام طور پہ تو دیکھا یہ ہوتا ہی ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں ایک گرا ہوئی دو ہوئی تین ہوئی چار ہو گئی اب پانچویں جب گرا آتی ہے تو پھر میں اس گرا کو پڑھتا ہوں وہ نا بھی ہو تو کوئی نہیں وہ مناقب کے پاس آر ہے مناقب کی مناسب پر سے اب میرے کملی والے کسان نیالی صرف ایک ہی شیر ہے ٹھیک ہے نا جب اس میں گرا در گرا در گرا بہت کچھ پڑھا جا سکتا پوری ہے پوری محفل, محفل ایک کلام پہ پڑھی جا سکتی ہے ایک, ایک مشرے پہ پڑی ہے بھائی مشرے پہ ہو سکتی ہے اور شاید موقع مل نہیں ہو سکیں گے شاید نور کا ان کے گھر سہر گئی ست نے نور کا ان کے گھر سہر گئی امینا کی گود مستفیٰ سے بھر گئی بیمینا کی گود مستفیٰ سے بھر گئی آپ مسکرا دیے کا کشا بکھر گئی آپ مسکرا دیے کا کشام بکھر گئی جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی اس کی جھولی بھر گئی اس کی جھولی بھر گئی انجم کی ز انجم کی ضو نشم سو کمر کا ضہور تھا بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نالی ہے شانسی شانی ہے کیسا شان فقیروں کو گنجے گرا دینے والے گناگر کو بیا ماں دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے جہاں دینے والے وہاں دینے والے کیا بات فقیروں کو فقیروں کو گنجے گرا دینے والے گنا کو بھی دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے کشتی والے قیامت کے دن دینے والے مقدر ہمارا جگہ دینے والے کے دریا بہا دینے والے محمد حق سے ملا دینے والا فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں لیکن یہاں تو شاہ بن کر فقیر آتے ہیں کیونکہ میرے والے شان ہی نیرالی ہے یہ چار گراہیں میں نے پڑھ دی تیار اور پڑھا ہوں پانچویں گرا اور پانچویں گرا پنج پاک کی من کبت سے متحدن کہتا ہے پانچ یہ پانچ کا جلوا میں نے کہاں کہاں دیکھا وقت بہت زیادہ سر ہو جائے گا تو میں اب بغیر جھلک آ جائے جھلک تو اب اس طرح ہوگی شاید کیسا ہے کہ پانچ میں نے پانچ کا جلوہ کہاں کہاں دیکھا کس کس انگ میں دیکھا کہ تتر میں گنو تو وہی پانچ ہر کو تفصیل میں تو وہی پانچ حرف ہیں تدبیر میں گینوں تو وہی پانچ حرف ہیں تقدیر میں گینوں تو وہی پانچ حرف ہیں دین خدا کے پانچ ہی اصل اصول ہیں قائل ہے پانچ, آہا پانچ آہا کا تو نماز قبول ہے اللہ آہا آہا کہتا ہے کہ سب کچھ ہے یہ دکھ فیضان پنجتن سب کچھ فیضان پنجتن لطف خدا توسل سل دامان پنجتن دنیا کے لوگ مجھ سے سنے سیا پنجتن میں پی رہا ہوں بہ گانے پنجتن میں ادنا شاپ میں ادنا شاپ ایک اب دے خدا مند ہوں میں پنجتنی پنجتنی پنجنی ہوں میں پنجتنی پنجنی پنجتنی پنجت پنجت پنجت ہوں بڑے آچار لیکن اب بنیادی شیر تھا میرے فیملی والے کی دی یہاں اسٹارٹ ہو گئی تو اس پہ کیسے لوٹیں گے اب پلٹے گا ہے تو اس کے لیے اب پلٹنے کے لیے میں نے بڑی محنت کی صرف ایک شیر کے لیے ایک شیر کے لیے اب میں نے کافی کتابیں چھانی تو پھر ایک شیر مل گیا کیا شہر کہ وہ خوب جانتے وہ خوب جان جو جی سے مونیک ہے وہ خوب جانتے ہیں جو جی سے مونیک ہے کہ یہ دیکھنے میں پانچ ہیں واہ بہت वा, خوب اور یہ تو ایسا کلام ہے میرے کملی والے کی کہانی گئے کہ اگر ہم اس پورے پروگرام میں صرف اس پر ڈسکشن کرتے مکمل نہ ہوگا ہو سکتا اتنا اتنا بڑا بھی ہو ہمارے ساتھ ایک ایسے شناخہ کی الحمد پوری دنیا میں ان سے بہت بے پناہ محبت کی جاتی ہے عالم اسلام کے بلا شبہ بلا مبالغہ معروف ممتاز محترم صناخواں آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز پسندیدہ الحاج محمد اویس رضا خادری لائن پر تشریف فرما ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ویس بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں الحمد رب على كل حاج الحاج یوسف میمن صاحب آج ہمارے مہمان ہیں بہاریناتھ میں سبحان اللہ پروگرام ہے باہر آ گئی عبحان اللہ واہ اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان آپ کیسے ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھا رکھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ سن کر کے آج آپ بہار ناتھ میں بڑی مہربانی بہار لگا رہے ہیں میری شہادت ہے بھائی جان کہ آپ نے ماشاءاللہ کرم کیا کرم تو ہمارے لیے ہے کہ آپ سہارے ناتھ میں آئے اور ہم لائن پہ آ گئے ماشاءاللہ اللہ کہیے گا دیکھیے وعلیکم السلام بھائی جان آپ کیسے ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھا رکھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ سن کر کے آج آپ بہار ناتھ میں بڑی مہربانی ہیں میری سعادت ہے بھائی جان آپ نے ماشاءاللہ کرم کیا تو ہمارے لیے ہے کہ آپ بہار ناتھ میں آئے اور ہم لائن پہ آ گئے ماشاءاللہ اللہ کیا کہیے گا دیکھیے کتنی اچھی بات ہمارے لیے ماشاء اور سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ للہ بھائی یہ صبح کے لیے کیا کہیں گے تو پھائی کے لیے میں کیا کہوں بلکہ میں اکثر یو ٹی وی کے لائیو پروگرام میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ میرے پسندیدہ لوگوں میں نارخانوں میں ایک ریفہرسٹ نام جو ہے وہ یوسف میمن صاحب کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر فرق نہ ہو نا تو تین اس کے بڑے اچھے ذرائع ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ کوئی لین دین کر لیا جائے یا اس کے پڑوسوں سے پڑوس سے پوچھا جائے اس بارے میں یا اس شخص کے ساتھ سفر کر لیا جائے ٹھیک میں نے یسو بھائی کے ساتھ سفر کیا ایک نہیں کئی بار کیا صحیح اور اس سفر میں انسان پہچانا جاتا ہے نا سفر کے اندر تو میں نے یسو بھائی کو بہت مخلص بہت زیادہ ہسمک ہاں اور ایک چاہنے والا شخص پایا اور دوسروں کی عزت کرنے والا شخص پایا تو یہ ان کے اندر اوصاف ہیں हुँ. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے آمین. اور ان کے لیے دعا ہے کہ یہ عمر خضر پائیں آمین. اور خوب آقائق انص اللہ علیہ کی نعتیں پڑھیں سنائیں سنیں اور ان سے لوگ مستفیض ہوتے رہیں بہرحال یوسف بھائی میں میرے پاس وہ الفاظ نہیں میں کوئی ادیب کوئی شاعر نہیں हुँ. کہ میں الفاظ ناپ دول کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں میں ایک سیدھا سادہ انسان اپنے سادے سے الفاظ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے بھی کیجئے بہت شکریہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب الحاج یوسف میمن صاحب کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے یو سبھائی اتنے کلام ہے میں کیا کیا پوچھوں آپ سے اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ پیر شاہ صاحب کا کلام اور سلطان باہو صاحب کا کلام پھر سیف الوق کے کی اشار چھیڑتا ہوں میں بھی اب ادیب رائے پوری صاحب کا پر ناتے پاک کا نقمہ سبھی رحمانی صاحب کرم آج بال آئے اور پھر تنون وارا اس نے دیکھا چھا گئے ابرے کرم چھا گئے ابرے کرم تو آپ کا ایک کیسٹ بھی جو سب سے پہلا ویڈیو کیسٹ ریلیز ہوا اور اس کی نازین کامپیرنگ کا شرف مجھے حاصل ہوا تھا آج سے کوئی دس سال, ہاں پہلے دس سال اور مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح اس کی مقبولیت کے بارے ہاں میں بتانا چاہتا ہوں جی کہ میں کوٹ مٹھن میں گیا پروگرام کے لیے خواجہ غلام فرید کے مزار پر واہ واہ وہاں پر اس وقت میڈیا کوئی میں ٹیلیویژن پر نہیں آتا تھا کمپیئرنگ کے لیے گیا تو وہاں مجھے کسی صاحب نے ہی کہا کہ وہ اشعار پڑھیں لکھ کے دیا چھٹ پر کہ وہ اشار پڑھیں وہ اشعار بتائے جو آپ نے یوسف میمن صاحب کی ویڈیو کیسٹ میں پڑھے اچھا یعنی آپ اس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ لگائیں کہ کس کس طرح کس کس جگہ وہ لوگوں نے پسند کیا اور وہ لوگوں تک پھر بہت سارے کلام ہیں دل سے خیال گمبد خزرانہ جائے گا, گا یہ رفتح ذکر مصطفیٰ جا ہے جا پھر جا آپ کا ایک بڑا مشہور کلام چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں یہ ساری چیزیں ساری باتیں ایک سیٹنگ میں ممکن ایک لشش لشش ہیں نہیں ہو سکتی لیکن میں چاہتا جا ہوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ کا کلام میں راج والے آقا اگر وہ ہمارے ناظرین کو آپ والے کا من میں بساؤ, تو پریت لگاؤ, پریت لگاؤ, اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں اللہ صلی اللہ علی محمد سل اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ عام نبی بی کے گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا سہار اللہ خورو نے جنت سے آ کر کھلایا جبری لامی نے تم کو جھولا جھولایا تم کو جھولا جھولایا جھولے جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولی جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولی دائی حلیماں جھولا جھولا دائی حلی ماں ہلی ماں جھولا, جھولا پیارے محمد جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے میں جھولے, جھولے تم کو جولا جا قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں سل مشالہ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آپ کے انداز کو کاپی کرنا وقت میرے پاس بہت کم ہے آپ کے انداز کو کاپی کرنا بڑا مشکل ہے لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے انداز کو بھی بہت نے کاپی کیا اور بہت اچھا کرنے کی کوشش کی کتنے شاگرد ہیں آپ کے شاگرد بجن ویسے میں نے احتیاط نہ ملنے کے لیے تھے. آ, تاکہ یہ کہ بعد میں کوئی گلا نہ ہو آ, بھائی حافظ شفات علی ہے بھائی غلام مصطفیٰ شامر ریاض آ, بھائی سب الحسن یہ اب شاگرد تو ہیں لیکن بس وہ اربا کے شاگرد ہیں اچھا مطلب روحانی شاگرد ہیں ٹھیک ہے نا بھیا کہ مطلب کوئی نے سامنے بیٹھ کے نہ میں نے ان کی کوئی تربیت کی بہرحال hmm. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ hmm. ماشاءاللہ میرے پڑے ہوئے کلام کو یہ حد تک بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کرتے hmm. ہیں اور hmm. میں ان کا ایسا استاد ہوں hmm. کہ اپنی اصلاح ان لوگوں سے کرواتا ہوں hmm. wow. ان سب کو سلامت رکھے تو بہرحال hmm. یہ میرے ساتھ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام جو ناخوا اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ جو بھی کالر آیا اس نے آپ کی ناخوانی کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کی کیا کہیں گے uh اب ظہر بھائی اچھے لوگ تو سب کو اچھا سمجھتے ہیں ही. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے باقی اب پیغام کیا دینا ہے بھیا بس وہ نیازی صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ خدا نوازے گا ही. خدا نوازے گا تم کو بس اتنا کام کرو ही. خدا دوازے نوازے دوازے گا تم کو بس اتنا کام کرو نبی کے چاہنے والوں کا احترام کرو وا. بس یہی میرا پیغام, پیغام سبحان اللہ پیغام. میں ہم آپ سے ایک بہت ہی مشہور آپ کا پڑھا ہوا کلام جی بھیا سبز گمبالے منظور دعا کرنا اس کے اشار ہم سنیں گے ناظرین الحاظ محمد یوسف میمن صاحب ہمارے ساتھ آج فرما فرماتے بہار ناتھ میں جس طرح میں نے اس بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم کس طرح سے ان کی تمام وہ پڑھے ہوئے کلاموں کی کچھ ایک جھلک بھی سن پائیں لیکن میں نے ان کے کچھ ایک ایک مصرے بھی بیان کیے لیکن یقیناً اس تھوڑے سے وقت میں ان کے اس پورے فنی کیریئر کا ان کی اس زندگی کا ناتخانی خانی کا احاطہ ممکن نہیں ہے بہر طور آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا الحاظ محمد یوسف میمن صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں بے شمار عزتوں سے نوازے اس دنیا میں بھی اور جب ہم حشر کے میدان میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں پر بھی یہ بطور شناخاں ہی پہچانے جائیں اور وہاں پر بھی آقا کی شناخت کرتے ہوں بس بات اتنی ہے کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے قلم ہے آبلا پا اور مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدح باقی با با با ہے با با سفینہ چاہیے با با با اس بحر بے لیے زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہی نات نات پھر نہ ہوئی غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے غریب فکر ہوں آقا مواف کر دیجئے جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی جو بات کہنا سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی آخر میں انشاءاللہ الحاج محمد یوسف ایمن صاحب یہ کلام پیش کریں گے اے سب گمبد والے ہم سب سماعت کریں گے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجئے تسلیمات تقریباً 35 سال قبل صابق براری صاحب کی یہ دعای آشارتی اسی پیخت تام ہو رہا ہے بسم اللہ نبی پاکی بارگاہ میں اے, اے سبز والے منظور دعا کرنا جب وقت نظار دیدار عطا کرنا جب وقت نظار دیدار عطا کرنا اے نور خدا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد کو میری تم آ جا نظرا شاہ روشن میری تربت کو للہ زرا نا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا میں شر بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دو سے بچا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظارے دیدار عطا کرنا چہرے سے زیاب پائی چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں ساگ ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظار دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور وقت ن جب وقت عطا اتار